<تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مجل له ومن يجلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبوه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اضطفوا الله حق تباتيه ولا تموتن إلا أنتم محرمون يا أيها الناس تبقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واهلة وخلق منها زوجها وضط منهما لجالا كثيرا وإنساءا واضطفوا الله الذين شاءلون به والأرهام إلا الله كان عليهم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اططلوا الله وقولوا قولاً سجداً يُشِح لكم آمالكم وَلَغَسِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُؤْتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَادَ صَوْجًا عَظِيمًا أم عباد فإن خير الحديث حقاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مفدساتها وكل من فضلها وكل من اعتنوا وغالا وكل غالاكنها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سادري الجلاس اولاء الكرام محاضر سمين بني ماو ہمارے تمام حادی مجلس اے اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل کے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سنانے کا موقع ادا کیا پھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد آپ آزاد جانتے ہیں کہ نبی رہ صاحب کا فرمان کہ ملم یشک اللہ سلم یشکل اللہ جب تک انسان بندوں کا شکر ادا ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہوتا تو ہم اپنے اس شہر کے جماعتی احباب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مجلس بچائی اور بچائی اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے جتنے ساتھی یہاں سننے کے لیے آئے ہیں چاہے کسی بھی مکتبہ کے سے تعلق ہو ان کے بھی شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آئے ہماری کچھ باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جتنے ساتھی یہاں سب کو سننے کے ساتھ ہم توفیق رسید کروائے میرے بھائیو جہاں تک اب نیچے آواز لائک دادا گھر ارے بیٹھے لوگ آتے نہیں کہ چھٹی ڈھونڈیں گے چلو جہاں تک ہے آگے موضوع کا تعلق ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے ابتواع رسول نبی علیہ الصلاح کی اجتواع آپ کی بحروی کرنا اور اجتباع رسول کو ایمان کی شرط اور ایمان کا یہ ایک ذرا دینا یہ اصل میں آج دوستوں موجود ہے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ کو جو بھیجا ہے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ الخلا پر میرا خط بھائی بھائی جان دے تب شروع کریں ہاں آگے ادھر سے دونوں طرف سے دونوں طرف बस बैठ दे भाई कर کھینچنے میں چلو بعد میں آسن طرح تھا جہاں تک نبی الحاظ نام پر اشان لانے کا یہ آپ کے متعلق سے جو باتیں کچھ کہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اور نبی علیہ صلاف خان نے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے بس سیکھنے سکھانے اور اوپر یقین کامل کرنے کی ضرورت ہے دوستو نبی علیہ صلاف خان کو جو اللہ نے بھیجا ہے آپ کے متعلق سب سے پہلے تو چار پانچ باتوں پر جب تک ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہوتا ایمان بالرسول مکمل نہیں ہوتا ایمان کے چھ ارکان ہیں آمن تو بلڈا ہی و ملال ہی وی ولو ملا یہ چھ ارکان ایمان ہے اسلام کے ارکان تو پانچ ہے دوستو لیکن ایمان کے ارکان چھ ایمان کے چھ جی ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان بدلی یا رسول پر ایمان رکھنا لیکن یہاں ایک چیز اور بتائیں اللہ تعالی نے ایمان کے سر پہ ایمان بھی رسول نہیں بلکہ ایمان بھی رسول رکھا ہے ایمان بر رسول دنیا کے اندر دنیا کے اندر رسول اور نبیوں پر ایمان رکھنے والی تین قومیں ہیں آج بڑی بڑی تین قومیں پوری دنیا کے اندر جو ارکان سطح پر ارکان ایمان پر یقین اور ایمان رکھتی ہیں وہ تین قومیں ہیں نمبر ایک یہود نمبر دو عیسائی اور نمبر تین مسلمان یہود علیہ السلام کے امتی ان کا بھی ان کے یہاں بھی بل ایمان بلّہ بل ہے ایمان بال رسول ہے ایمان بلا حافرت ہے ایمان بل قدر ہے لیکن اور یہی عکائیوں کے یہاں بھی ہیں لیکن ہم میں اور ان دونوں قوموں کو پہلے بڑا فرق ہے وہی فرق سمجھنا ہے نمبر پہلا فرق تو ہے دوستوں کہ یہودی آدم علیہ سلاد سے لے کر کے موسا علیہ السلام کو سلام تو تک تو نمی مانتے رہے لیکن جب اللہ نے آخری انبیاء بنی اس طرح ہی علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا تو یہودیوں نے ایسا اراب نام پر ایمان لانے سے انکار کیا بڑی اسرا نیل کے ایک گروہ نے عیشا کو نبی مانا اور دوسرے نے ان کا انکار کیا نبیوں کو مانے لیکن حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانے دیکھے نا بھائی لیکن عیسائی جو تھے وہ آدم علیہ صلاح و سے لے کر کے عیسیٰ علیہ صلاح تک تما آنے والے نبیوں کو مانا ایمان رکھا لیکن جب اللہ تعالی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تو عیسائیوں نے آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا حالانکہ عیسا والے ان شناخ نے ساری زندگی اپنی قوم کو حکم کم دے دیکھنے کا آخری نبی پر ایمان لانے کی تعطیل ملی وہ رسولی عظیم بادشاہ عیشا اپنے امپتیوں کو کہتے لوگوں جب تک میں ہوں میری یق کروں اور میرے پاس ایک بہت, بہت بڑا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا ایسا سمجھیں اب لیکن ہماری پاری آئی مسلمانوں کی تو اللہ رب عالمی نے فرمایا عالم الحسرات الام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ وسلم تک کسی ایک نبی, نبی ان کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے فرق محسوس ہوا دوستو کسی ایک نبی کا انکار چاہے حضرت موسا ہوں یا حضرت ٹیسا ہوں یا حضرت داؤود ہوں یا حضرت سلیمان ہوں حضرت یحجہ اور لکریا بحمرہ اس کا ہوں کسی بھی نبی کا انکار کو ہوتا ہے اسی لیے ہم نے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہر ایک نے کچھ نبی کو مانا ہو کس طرح لیکن ہم مسلمان ہمارے آخری نبی نے یا نبی جو کتاب دے کر کے آئے قرآن خاص ان سنگینوں نے ہم پر فرض قرار دیا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ لامو پر رسولی ہم کسی رسول رسولوں کے درمیان کوئی تفریح نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے بلکہ ہم تمام اپنی ایمان رکھتے ہیں یہی ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے ایک وجے میں لکھا ہے نمبر دو نبی علیہ السلاح اسلام پر آخری نبی محمد صلی اللہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے شیو رسول نہیں ماننا ہے بلکہ چار پانچ چیزیں اور ضروری ہیں ایک چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبی وسلم کو رسول بھی ماننا ہے اور اس پر بھی جتنا رسول ماننا ضروری ہے اتنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خاتم الن نبی ہیں بتاؤ پھر بر اٹھنا پڑے گا کیا اللہ میں ایک شک یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ خاص النبی آپ کے بعد تک کوئی سچا نبی نہیں رہے گا محکان ابا دیکھو بڑا دن رکھو ابا سمند نبی اس لیے ہر بھی ہمارے نبی پر ایمان لانے کا اگر کوئی انسان یقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو انسان مسل و ہو جاتا ہے آخری نبی پر جو ایمان تھا اس کا ایمان مکمل نہیں آپ کو اللہ کا رسول بھی تسلیم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ یقین کرنا ہے رکھنا ہے کہ آپ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا نہ پر آخری نبی پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں میری بڑی غلط فہمی ہے دنیا کے لوگ کا لوگ کہتے ہیں محمد صلی سلم مسلمانوں کے نبی ہے یہ بڑی مشکل ہے میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ محمد سلم کس کے نبی ہے مسلمانوں کے نبی ہے قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب ہے میرے بھائی یہ بھی غلط فہمی دور کرنا ہے دنیا باروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد سلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا ہے ان کے مطابق یہ بھی ایمان یقین رکھنا ہے اور ہمیں اعلان کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کی یہودیوں کی بھی نبی ہیں بدھم کے بھی نبی ہیں ہندو مذہب کے بھی نبی ہیں سمجھ ہیں نا یہ انبی ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ نے سب کی طرف آپ ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے حیرت کی بات یہ میرے بھائی تعجب کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے جنات دنیا میں ہیں ان تمام جناتوں کے لیے بھی اللہ نے آپ ہی کو نبی بنایا حیبات سمجھے؟ اسی لیے جیسے ہم پر ایمان ہمیں ضروری ہے کہ ہم محمد الرس اللہ پڑھیں ایسے ہی ہر جن کے اوپر اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے قرآن پارٹی کیا رکھا تھا ہمارا وما رس اللہ اکبر ذرا سوچو یہ کہ کون کہتا ہے اگر کوئی مسلمان کہے کہ ہمارے نبی ہیں وہ انسان کو بھی نہیں ہو سکتا کیوں قرآن اللہ نے کیا میں فرمایا وما صلاح رحمت ساری دنیا والے پورے کائنات والوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اسی لیے ایک ہی ہے جو انٹرنیشنل نبی ہے وہ کون سے ہیں آپ کے لیے ابھی نبی بہت اصلم ہے ابھی بات سمجھے کبھی یہ نہیں کہنا ہمارے ہندو بھائیوں سے سکھ بھائیوں سے بدھسٹوں سے عیسائیوں سے یہودیوں سے بلکہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے جتنے نبی ہیں اتنے آپ جو بھی وہ نبی ہیں قرآن پاک سمجھے قرآن پاک کی رات ومار سلحا کا اور پوری کائنات اللہ ہے، پھر اور ایک بات کا یاد رکھو قرآن کو ہم کہتے ہماری کتاب ہے مسلمانوں کیوں اس کو محدود کر دے تو ہماری کتاب ہے اپنے پڑوسیوں سے اپنے بھائیوں سے بتاؤ کہ عید ہوا قرآن صرف مسلمان کی نہیں ہے بلکہ قرآن کو ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا ذکر اللہ نے تو دنیا والوں کے لیے بنایا اور مسلمان اپنے ہندوستان میں لگے ہماری کتاب ہے دنیا میں آپ کے پڑوس میں ایک سکھ ہے ایک ہندو بھائی ہے ایک عیسائی یہودی ہے تو قرآن میں برابر آپ کا وہ شریف ہے جیسے ہمارے لیے قرآن عطا کی کتاب ہے ویسے اس کے لیے بھی کتاب ہے ندا نبین نبی پوری دنیا والوں کے لیے نے قرآن پاک لے جائیں تو نبی علیہ السلاح شام پر ایمان لانے کے ساتھ اس کا بھی ایمان یقین رکھنا ہے کہ یہ قرآن اور نبی صرف ہماری کوئی پراپرٹی و جائیداد نہیں ہے بس فرق اتنا ہے آپ نے تسلیم کر لیا انہوں نے تسلیم نہیں کیا سمجھ کے نا بیٹے باپ کے تو بارہ بیٹے ہوتے ہیں نہیں ہوتے آج نہیں ہوتا آپ تو کہتا ہم تو ہمارے ہم تو ہمارے ہم تو ہمارے یہی کہتے ہیں لیکن چارا کے بارہ ہیں اب بارہ بیٹو گیسے اگر آٹھ ماں باپ کے پرما بردار ہو جائیں تو اللہ باپ اس سے محبت کرتا ہے اور اگر چار نافرمان ہو جائیں کو نکل جائیں چور نکل جائیں سب کچھ ہو جائیں لیکن باپ کے تو باپ ہی رہے گا بیٹا باپ ہی کے رہے گے آئی بات سمجھ کسی لیے پوری کائنات جو ہے وہ کس کے عمر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی یہ ماسم یاد رکھنے کے توفیق فکر فرمائے نمبر پر چار میرے بھائیوں مسلمانوں اور دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ایک بڑا پیغام اللہ نے دیا ہے کیا کہ کی ہدایت کیا قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی اگر وہ چاہتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دی. قرآن پاک نور شورے نور وہ تو اے دنیا کے لوگوں اگر ہمارے نبی کی بات مانو گے تبھی تم ہدایت لائق پاؤ گے ہمارے نبی کا یہ مقام ہے آخری نبی کا کہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ پوری کائنات کا انسان جنات آدم کی اولاد کو بھی ہدایت اگر درکار ہے تو اس کو صرف ہدایت کہاں ملے گی محمد صلی اللہ سلم کے طریقے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توسیع سے سمجھ لے گی اسی لیے میرے بھائی ہمیں حدیثہ صحیح بخاری کی کیا بتا سنے لیکن آپ رواتے گہری نیت اور جاگنی دونوں کے درمیان میں تھا اتنے میں فرشتوں کی ایک جماعت آئی ماشاء اللہ اور کہا جاتا جت رہی روی کے ساتھ آئے اور سب کا چاروں طرف بڑے ہو گئی ان میں سے ایک فرشتے نے کہا مسلام یہ تمہارے ساتھی جو سوئے ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی عالشان ٹھیک ہے نا حضرے بو ذرا وہ مثال ان کی بیان کرو تو دوسرا فرشتہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں ہم مثال بیان بھی کر رہے ہیں جو سنیں گے نہیں یہ تو سونا ہوا انسان ہے بہت پتہ چل گیا کہ سویا ہوا انسان سنتا نہیں تو مردے کیسے گا سویا ہوا نہیں تو برتا کیسے سنے گا میرے بھائیوں سوچو تھا راستہ اس ٹم بلاتا یہ فرشتے نے کہا سوئے ہوئے ہیں دوسرے فرشتے نے کہا یہ آپ انسان نہیں یہ نبی ہیں ان کا کمال یہ ہے صرف ان کی آنکھیں سوتی ہے لیکن ان کا جگتا ہے اس لیے ان کی مثال بیان کرو بسال بیان کیا ٹھیک ہے مثال کیا ہے ان کی مثال ایسی ہے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اس نے اپنا ایک محل بنایا بڑا آلشان محل بنایا میرے بڑا آلشان محل بنایا اور محل جب تیار ہو گیا تو بادشاہ نے سوچا ہمارا محل آ کے دیکھے لوگ بائل کس کا لگا ہوا ہے اور کہاں لگی ہوئی ہیں اور کیا کیا سونے چاہ جی سی نے کیا بنایا ہے اس کو شوق ہے بادشاہ کا اپنا محل دکھانے کا اب محل دکھانے کے خاطر یہ سوچا کہ چلو ایک پارٹی رکھ دیتے ہیں محل کے اندر اب پارٹی کے دالت میں پورے کلکتہ گروہ آ جائے گی یہی سب تو بھائی کہاں سمجھو کلکتہ کا معاملہ ہے پوری پبلک آ جا جائے گی اب اس زمانے میں موبائل نہیں تھا کہ پیکس یا واٹس اپ پر بھیج دیا جائے یہ اس وقت کی بات ہے سمجھے پریس نہیں تھے کہ دعوت نامہ جائے اس لیے اس نے ایک آدمی کو بھیجا رکور سے سرو ایک آدمی کو بھیجا آدمی گیا پورے شہر میں آواز لگا رہا ہے بادشاہ سلامت نے ایک محل تیار کیا ہے اور اس کے اندر پارٹی رکھیے اور انہوں نے کیا ہے کہ سارے لوگ آئے دعوت کو بور کرے اتھا دم کا کھانا کھائے آپ میرے ساتھ مایاوت اب دعوت دینے والا بادشاہ تو نہیں گیا ایک آدمی کو اس نے بھیجا اب جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو دور کر لی ناڑی جو گلو کے اندر گھر پہ رہا تھا گلیوں کے اندر ایک کر رہا ہے کہ بھائی بڑا صاحب نے بادشاہ نے گھر میں پارٹی رکھی ہے اور دعوت دیا ہے آپ لوگ جس نے اس کی دعوت آواز کو قبول کر لیا میرے وہ وقت مقررہ پر جائے گا محل میں داخل ہو کر کے پورے محل کا دیدار بھی کر لے گا اور سب سے بڑی چیز کھانا بھی کھائے گا اور نمبر تین جب چکن لگے گا تو بادشاہ سلامت سے ملاقات کر کے دی. کتنی چیزیں مل گئی تین نمبر ایک شاہی کھانا نمبر دو محل کا معائنہ دیدان اور نمبر تین بادشاہ سلامت سے ملاقات لیکن اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے بہت دعوتیں دیتا ہوگا خود اس نے نہیں ہم کو بلایا ایک آدمی کو بھیجنا سمجھ لینا ترا اب میں بہت بزی ہوں اپنی سوچ ہے اس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور تینوں سے محروم ہوگا نہ تو محل میں داخل ہو کے محل کا دیدار کرے گا اور نہ تو کھانا کھائے گا پارٹی کا اور نہ تو بال شاہ سلامت سے مرحبا. یہ ان کی چیز ہے پھر فرش نے کہا اوہ ل یہ مثال ذرا اس کی تفصیل بیان کرو پھر تفصیل بیان ہو اللہ ان کی مثال سوئے ہوئے ہیں ان کی مثال یہ ہے سنجو ایک سردار سید جس نے محل بنایا ہے وہ اللہ تعالی ہے اور محل جنت ہے محل جنتو اکبر محل جنت ہے اور اس کیا ہے ما ہے کیا ہے محدار ہے اب جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے گا وہ جنت میں بھی جائے گا اپنے رف سے ملاقات بھی کرے گا اور جنت کی نعمتیں بھی گا بڑے بڑے کے درمیان گزارے گا لیکن جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا جو سوئے ہیں ان کی دعوت کا خرج کر دیا نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جنت کا کھانا کھائے گا اور نہ لگتا دیدار نہیں ہوا بات ہو گئی کمی نے کہا محمد فر فرقن بین اللہ اے خرشت و سلو ان کا یہ مقام ہے محمد سلم کا ان کی یہ ہستی ہے یہ مقاموں مرتبہ ہے عام تک جنت اور جہنم کا فیصلہ ان کی اطاعت اور ان کی اطاعت کے اعتبار کرتے ہی جس نے ان کی اور ان کی اطاعت کر لیا ایمان بھی لایا اور ان کی کر لیا وہ تو گیا جنت بھی اور جس نے انکار کیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمل کے توفی نتی فرمائے نمبر پانچ میرے بھائیوں سراطنا پر ایمان لانے کے مطابق یہ بھی یاد رکھنا ہے آج استماع کو ذرا صاف کرو آج یہ سمجھتے ہیں بیٹھے ہیں کہ ہم بال کٹائیں ٹھیک ہے نا ایسے بال کٹائے سیدھا دکھ ہے کڑکڑ کا سالون میں جائیں تو ایسا بال کٹائے سالوں پڑتا ہے برسات میں بارش کے موسم میں چوہا جو ہے بل دے چلا ہو بڑھ کر کے ہوگا یہاں کٹا دو اور اس کو اوپر چھا دو محبت بنے دیکھا آپ نے آج بھی سوچتا ہے یہ کیا یہ داڑھی ہے آج مسلمان سوچتا ہے اس ہماری ہے یہی نظریہ ہے جس نے آپ سب سے زیادہ مسلمانوں سے نماز کیا میرے مسلمان بھائی سمجھو نبی علیہ سلاک الرمان آپ فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں میں تمہارے لیے سرا رحمت بن کر کے آیا ہوں یعنی میری ایک ایک تعلیم تو ہے تمہارے لیے نہیں رحمت ہے بھائی نہیں رحمت ہے ایک ہے رحمت نا صرف چوہے کا आया کیوں آیا سرپ چوہے کا باز کیوں गया گیا خرگوش کا باز کیوں آیا اگر نب رحمت ہے تو فری نسٹار مہاراج کے سہمت ہوئے آج سلمان مسلمان ہو کر کے سلما نبی کا پڑھاتا ہے اور سرما واداری فیشن فریاروں کا بناتا ہے آج ساری بنا یہ ہے ساری تباہی بربادی مسلمانوں دنیا میں اس کے ذمے دار ہو محمد سے وفا تو ہر تیرے ہیں یہ جہاں کیا دید ہے لوہو تلا ہے بہت آج شادی کرنے لگے شادی کے بعد آ جائے اب نماز تو پڑھ لیں گے شادی میں نبی کی دبا گئی بہت بڑی میرے بھائیوں ذرا سوچو ایک مثال آپ کو ہمارے نبی کی جو تعلیمات تھیں سرابر رحمت بن گیا ہی دی کیا؟ رحمت لیکن ہم نے سہمت بنایا کر نبی کا طریقہ نبی کی استعمال نبی کے اطاعت کو ہم نے چھوڑا آج تمہاری وجہ سے دنیا کی تاریخوں میں سہمت مبتلا ہوگی ایک چھوٹی سی مثال دیں ہمارے نظیر کتنی پیاری سنگری نبی میرے سر سم گئے تھے آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بچیوں کی شادی کا بنا ہوا ہے کیا کہہ رہے آپ لوگ کیا کہہ رہے بھائی؟ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج دو چار بچیاں ہو جائیں آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہاں سے کریں گی؟ اس پڑوس میں پاکستان ہے نا سنا ہے کبھی سنا ہے نا پاکستان ایک صاحب ایک نوجوان بیٹا وہ ماں آج بچ کیا کتنی ہمارے لیے مصیبت انٹرویو دے رہا ہے رو رہا ہے جہاں کیوں؟, کیوں کہا کہ کی میری دو بہنیں جوان دو بہنیں جوان ہو, ہو گئی عمر زیادہ ہو رہی تھی ہم نے ایک کا رشتہ پایا تو اس لڑکے والوں نے مطالبہ اتنا کیا کہ میرے پاس نہیں باپ کا انتقال ہو گیا تھا دیوا ماھی ہم کو میں فلک کروایا بچیوں کو تھوڑی سی تعلیم دی اور پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے لیے کوئی ذریعے ماف نہیں اب شادی کا خرچہ جہیز میں تھا اتنا کتنا رہا ہے بہت سوچا تو کہنے لگا کہ میں نے اپنا ایک گروتا بیچ کر کے اپنی بہن کی شادی کیا کیا بیچا ہے اپنا اور ہمارے ہاتھ جان بھی نہیں چاہتی ہے اصل میں ڈاکٹر نے کہا تھا ایک کوٹے پر سنتا رہو گے لیکن اب دوسری بہن کا رشتہ آیا دوسرا کودہ لے دوسرا شادی کے تو نئے پیسے دیتا ہے دیکھا آپ نے آج کتنی خودکشی ہو رہی ہے جتنی خود ہو رہی ہے لیکن ہمارے نبی نے اگر ہم نبی کو اپنا لیتے نبی کی سیوا کرنے لگے نبی کی سنت کو اپنا لیں تو کوئی مشکل ہے بھائی لڑکا بھی اور لڑکی بھی اب سن نبی ریسرا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑا سا مجمع ہے ماشاءاللہ بڑا سا مجمع ہے بڑا سا ہے ایک خاتون آئی ایک خاتون آئی آنے کے بعد کہتے ہیں یار میں آپ سے شادی کروں گا کیا کروں گی اور وہ بھی آپ سے کروں گی اللہ کل سے کر ہے کہ اللہ کے بندی واپس چلی جائے اور وہ بھی اللہ کے بندی سوچ کے آئی آج میں شادی کر کے رہوں گی ذرا سوچ اللہ کل سے نیچے کیے تھے اٹھائے تو پھر کھڑی ہے اللہ کو بھی نیچے کر دیا وہ اللہ کے بندی چلتی ہی نہیں وہ سوچ رہے کہ مجھے شادی کرنی ہے آخر میں نبی رہے پرارتھنا بار بار وہ دیکھتی ہے آپ نیچ نیچے کر لیتے ہیں تو ایک شادی کرے گا یارس ہو گیا اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں اسے کر لوں گا میں اسے شادی کر گا ان نبی کا طریقہ ہم چھوڑا پوری امت میں آ گئی اگر نبی کی سیوا ہم کرتے دوستو تو اللہ کی قسم کبھی زحمت میں نہیں تھا ساری زحمت ساری مصیبت ساری پریشانیاں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اور جب ہم نے نبی کو نظر انداز کر دیا تو پھر وہ زحمتیں لوٹ آئی ساری پریشانی کہاں پہ آئی نبی کا دامن چھوڑ دینے کے بعد ماں ہوں اللہ فرما تو شادی کرے گا اور تر تھی آپ فرمایا مہر کیا لے گا اللہ سہر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کہہ رہے مہر دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں اللہ سرمایہ بغیر مہر کے شادی تو نہیں ہوئے سے شادی کرے گا حدیث मेहरे में कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा अगर कुछ नहीं है चलो लोहे ही के ना दूध की अंगूठी सही उसी में तेरा भी क्या बढ़ा दूंगा वो बेचारे गए सोचे घर में कहीं कही मिले लोहे के अंगूठी सोने और तो मुश्किल थी लोहे की अंगूठी कहीं मिल जाएगी वो गए बेचारे घर देखे कितने घर में सात थे सारे ताकों को देखे लेकिन कहीं लोहे की अंगूठी भी न چرپلٹ کر کے آئے اللہ کو ہے کا بندہ کیا لے کے آئے گا ایک اگوٹھی شادی کی کام رہا دوں وہ آیا تو سن رہتے ہیں ہمارے ہاں تو لوہے کی اموی بھی نہیں آج من سے شادی کرے شادی کروں گا یہ اپنی اجاز دے دوں گا گرست کو کیا دے دوں گا اپنی اجازت اس کو دے دوں گا فرمایا اللہ کے بسے اگر اپنی لکی اس کو دے دے گا اور بیوی نے کہا ابھی میرا بہن ادا کرو کیا اثر ہوگا نہیں سب تم کہتے ہو کہ بہن کس نے دے دوں گا لگی اور بیوی کہے بھائی نقدی بہن چاہے گا لگی اس نے دے دے تمہارا اثر کیا تم ہوگا تو اللہ سن اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی بہن نہیں اللہ اکبر آج تو ماشاءاللہ اللہ منگنی ہی میں اتنا لے لیا جاتا ہے کہ پانچ بچیوں کی ساڑیاں تو مگنی کے خرچے میں ہو جائیں اور نام دے دیا رسم اور مگنی کے پہلے مہندی مہندی لگانا کتنی رسمیں نبی کا طریقہ نبی کی سنت کو تم نے چھوڑا کس قدر مشکلات و کو سہمت یہ صدا ہے نبی کی سنت چھوڑ دے دے گا کئی آداب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اور کیسی دے گا قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہے اللہ سنا صورت سدا بڑا بڑا صورتیں مجھے یاد ہیں ڈاکٹر ساتھ سمایا تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ اس شرط کے ساتھ اللہ اکبر جس نکاح میں نکاح پڑنے کے بعد کتنی اتنی صورتیں تم اپنی بیوی کو سکھا دو اللہ اکبر قرآن کی تعلیم دینے کو ڈاکٹر نے کیا بنا دیا میں کیا رہا ہے بھائی اتنی آسانی شادی میں تھی نہیں تھی اور آج کتنا مشکل ہم نے کر دیا ایک ہم نے مثال دی آج نبی علیہ اختلاف و کا طریقہ سنت ہم نے چھوڑا آج ہر ہندو مسلمان کو ایسے دیکھتا ہے اور مسلمان بھی ایسے دیکھتا ہے کیوں, کیوں ہو رہا ہے وہ ہندوستان جو ضرور مسل تھا بواداری کا وہ اللہ کی کسم میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا شاید سا لوگوں نے دیکھا ہوگا محلے کی ایک ہندو اگر کسی گاؤں میں بھی بیائی جاتی تھی تو پورے گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا سنویدھان کہاں ہے دیکھا ہوگا یہ بتا دی تھی آج وہی ہندوستان کیوں ہندو مسلم کا چکر کیوں چل گیا کیوں اس لیے مسلمان ہوں چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری مسلمانوں سلمان نصیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادم بردار ہو سنت کو اپناؤ نبی کی سیوا کرو اور اپنا مقام پہنچانو میرے بھائیو چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری ہے برت ہے مجل سے کیا ہے میں میں میںلے مسلم کی ضرورت تیری اللہ اکبر میرے بھائیوں اپنے آپ کو دیکھو جی پوری دنیا پیار اور میڈ اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کی سیوا کرنے والوں کو بنایا تھا ایک واقعہ میں یاد آیا اسلام کی قرآن باغ نے پڑوسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ عزت احترام کرنے کا حکم دیا ہے پڑوسی کے حقوق ہیں اللہ کے روی میں تمہیں فرمایا پڑوسی کتنے کس میں کے دنیا کوئی دکھا دے بولنا اگر آج ہم سے ایک مرتبہ دلّی ایئرپورٹ پر میں شاید کلکتہ ہی میں جا رہا تھا امیگریشن میں پہنچا تو کہتا ہے کہ آپ موغا میں نے کہا کیا موغا لوگ لڑتے کیوں ہیں آپ آپ لوگ لڑتے کیوں ہیں اور آپ کے یہاں دہشت گردی کیوں ہوتی ہے میں نے کہا جو دہشت گردی کرتا وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں بولنا ارے وہ آفیسر اتنا حیرت میں آج تک کسی نے جواب نہیں دیا آج لگتا کیوں ہے میں نے کہا جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اللہ اتنا کہا وہ آفیسر اتنا خوش اتنے جوش اصلاح چشمہ اس کا ادھر قلم ادھر پورے آپ یہ کیا ہو گیا آج ہمارے سوال کا جواب مل گیا ہمارے سوال کا جواب مل گیا کیوں اسلام اور دہشت گردی ذرا سوچو میرے بھائی ساری برائیاں سارا بگاڑ محمد صلی اللہ صلیم کے اخلاق آپ کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک مثال اور قرآن اللہ میں اللہ کیا بنایا پڑوسی کتنے قسم کے بھائی ہے <تصفح> نا تین قسم کے نمبر ایک ایک پڑوسی جس کے تین حق ہیں ہے نا کتنے حق ٹھیک <تصفح> ایک پڑوسی جس کے دو حق ہیں اور ایک تیسرا پڑوسی جس کا ایک حق ہے اب تین حق والا کون ہے الیا کسول نے ساتھ فرمایا تین حق والا پڑوسی وہ ہے پڑوسی ہو مسلم ہو اور اس سے رشتے کہاں اسلام کہا اور پڑوسی کا وہ پڑوسی جس کے صرف دو جس کے صرف دو ہوں وہ کون مسلمان تو ہیں لیکن رشتے دار نہیں مسلمان ہے پڑوسی ہیں آئی بات سمجھ میں ندی کی سندر یہ ایمان مومن بننے کے لیے وہ واہ وہ حدیث ہے نا اللہ کی قسم کلما پہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم کلما پڑھنے والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے اللہ کی قسم کلما پڑنے والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے سر سے محبوب نہ رکھتے حدیث ہے نا کس کی سنت ہے کس کی تعلیم ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رہی یہ نبی تعلیم دے رہے ہیں پھر ایک پڑوسی تیسرا جس کا صرف ایک وہ کون ہے پڑوسی ہے نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے وہ کہیں مسلم ہے وہ بھی پڑوسی ہے اللہ تعالیٰ سے گوا کرو ہمیں نبی پکا محمدی ہی بنا دے کیا بنا دے سچا سچا مسلمان بنا دے جہاں ہم مسلمان بن گئے تو ساری رہنمائی تو مسلمان تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے بگڑنے سے سمجھ گئے نا سارا ملک فساد کیوں ان سو سو سوریہ محمد کی آئے پہارا سی تمہیں تب نہیں تم ان سے وہ تو کرتے ہو ارحم تم اسے علما ہے ہیں سے چوبنے سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک قرآن اور نبی کے پرما بٹار نہ بن جائے بہارا سہی تم ہندے تمہن تم سے دودھ بگڑ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں یہ قرآن لیا ہے ہم نے یہ نبی لیا ہے جب تک ان دونوں پر عمل کرو گے پورے دنیا میں ہم لوگ امان رہے گا جہاں تم نے قرآن حدیث سے روپر ڈالی کیا تو پورے ملک میں فساد ہو جائے گا یہاں تک کہ تمہارے رشتہ داروں سے بھی تمہارے تعلقات درست نہیں رہیں گے کیا خیال ہے آج کتنے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں آج گئے کی ہیں انٹھی بڑی محبوب اپنی بھوکی سے تو بات نہیں ہوگی انگل سے بڑی محبت है? لیکن سگے چچا سے کوٹ میں کھڑا ہوتا ہم نے چچا کا مقام نہ پہچانا اللہ کو نے کیا فرمایا تھا چچا جو ہے امرجو نے سن چچا جو ہے باپ کا کائیں مقام ہوتا ہے بہرحال دوستو نبی علیہ اللہ میں یہ فیصلہ ایک مرتبہ اللہ کے نرحن. ہمارے شیخ الاسلام مولا سنا اللہ سری ذرا دیکھو موسنا اللہ مرثلی رحمت اللہ پنجاب سے چنے ہیں اور آپ کے آسام آنا تھا اور ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں الہ آباد سے ٹرین پنجاب سے بنارس کی طرف آ رہی ہے اور بنارس کے پہ بہت سارے لوگ اسنان کرنے کے لیے کاشی میں نہانے کے لیے آ رہے اس زمانے میں ٹرینوں میں تھری ٹائر اور کیا کہتے ہیں टू टायर ए सी थ्री टायर ए फर्स्ट क्लास नहीं था एक फर्स्ट क्लास होता था जंगल गोभी और जंगल गोभी जो होती थी बैठने की जगह भी किनारे किनारे लोहा लगा हुआ होता था न लोहा लगा हुआ और बीच में लकड़ी और ऊपर भी एक पंडित जी बैठे आ रहे थे बेचारे इधर मोना सनाउल्लामर सरी बैठे ही नहीं और उधर پنڈ جیسے پھر پورے ڈبے میں تقریباً اچھے دادا گئے مسلم اور ادھر بڑے پنڈت صاحب کو پیساب آیا اسے خیال تھا کہ اوپر والا جو لوہے کا چھڑا تھا اس سے لگا سر پھٹ گیا اتنے زور سے لگا کہ پنڈت جی بے ہوشوں کے گر گئے گر گئی لہو لہن ساری ڈبے کے لوگ خود دیکھ کر کے پھگے اپنا بھی بنایا بھی سب کنارے ہو گئے لیکن ایک انسان جس کو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے جو جانتا ہے کہ نبی کی سنت ایمان کا چھوٹ ہے اگر ہم نہیں سنت پر عمل کریں تو آمدنی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گر گئے سوکھ موڑا ہم امر سرو تھے وہ پنجابی آدمی تھے بڑی سے پگڑی باندھے لگے تھے اس پگڑی کو پہلے دو پنڈت جی کو اپران پر بیٹھایا پرانے زمانے میں لوگ چلتے تھے پانی لے کے لوٹا کہتے ہیں وہ رسی وغیرہ سب لے کے چلتے تھے پانی تھا پانی سے چیٹیں تھی پنڈت جی کو تو کچھ گھوسا نہیں لگا اپنے امانے سے ان کا خون صاف کیا صاف کیا اور دوسرے ٹکڑے سے خوب تص کر کے باندھ دیا تاکہ خون رک جائے اور پانی کی سیٹیں دینا شروع کیا سیٹیں دے رہے ہیں سیٹیں دکھ بھی پنڈت جی کو آخ کھلی تو ہندوؤں سو سے پہلے میاں بھائی ان کی خدمت کرا کر سوچو آنکھ کھلی جیسے پنڈی جی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے تو دور ہیں لیکن میاں بھائی ملا جی جو ہیں یہ ان کے نام پر ہمارا سر ہے آخیں ملایا اور ہاں جو پنڈی جی شکریہ ادا اتنے میں ان کے جتنے ساتھی سے کوئی مونا کے پیر پڑ رہا ہے کوئی ہاتھ چو رہا ہے ارے آپ نے میرے گرو کی جان بچا دی جی بڑا تھینک یو تھینک یو بڑا مونا ہمارے سینکا دیکھو اللہ میرا شکر نہ ادا کرو ہم نے اپنے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے اگر میں تم لوگوں کی طرح اس پنڈت کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو قیامت کے دن ہمارا اللہ ہم سے پوچھتا کہ اس انسان کو تم کیوں ایسے لاواری چھوڑ دیے تھے جتنے چھوڑ ہٹے تھے ان کو ہم نے نبی کا وہ ایمان سے محروم تھے قرآن سے محروم تھے محروم تھے ہم نے تم کو ایمان قرآن نبی کی سنت کا علی پڑا تم نے کیوں ایسا کیا لوگوں نے کہا وہ کیا سورت المسا کی آئے پڑھی وبا واری جب ماحول بند ہمارے نبی کی سنت اللہ کا فرمان اور ہمارے نبی کی سنت ماحول بند کیا ہے پڑوسی کا یہاں تک کی جو تمہارے باتوں میں بیٹھا ہے سیٹ پر تمہارے بس میں تمہارے ساتھ تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ تمہارے ٹرین میں تمہارے بازو بیٹھا ہوا اللہ اکبر نبی اللہ نے ایسے پڑوسی کہا جو آپ کے گھر میں پڑوس نہیں لیکن آپ کے بازو میں اگر بیٹھ گیا ہے اس کے اساد بھی احسان کرنا ہمارے رب فرق اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ان کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنا اسی لیے آج میں کہتا ہوں بول اگر ہم لوگ نبی کی سنت پر عمل کرنے لگے تو شاید بہت معاملات ہمارے ختم ہو جائیں کہا جاتا ہے امام ابراہیم کرام سنا ہے آپ لوگوں نے ابراہیم سبدری ان کو اس لیے سب کا سر سر کہتے ہیں شکر کو عربی زبان میں سبکری کہتے ہیں وہ بیچارے ان کو زیادہ جی بھائی شوگر کا پیشنٹ ریبس نہیں تھے ان کی زبان اتنی پیاری تھی کہ لوگ ان کا نام ہی رکھتے تھے میٹھی زبان والا ان کا لگ کیا ہوگا ابراہیم ستری اور رہتے تھے ماشاء اللہ اپنے ایک جھوکڑا تھا غریب آدمی تھے اللہ اکبر آ, با, اپنا رہتے تھے اب انہیں کے بازو میں ایک جھوپڑا تھا ایک غیر مسلم بے رہا رہا تھا پڑوسی بے چارہ اللہ آن؟ میرے بھائی صرف معاملہ نماز روزے کا اتبا نہیں نماز دبی نبی کی سنت روزے دبی نبی کی سنت نگاہ میں بھی نبی کی سنت اور معاملات میں بھی نبی کی سنت اپنانا ایمان کا چھوٹ ہے ایمان کا چھس ہے ذرا دیکھو ہمارے اصلاح میں دنیا کے اندر مثال تھا ماحول ایسی مثال میرے بھائی پتہ چلا کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنا جھوپڑا بیچ رہا ہے بڑا عجیب و غریب قصہ ہے اور بڑے عبرتنا پڑوسی جو تھا اس کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑی وہ اپنا جھوپڑا بیچ رہا ہے کتنے کے بیچ رہا ہے لوگوں نے کہا کتنا تا بیس ہزار بلا دوں گا حصہ جھوپڑے کی قیمت کتنی خریدنے के लिए ٹوپی آیا بھائی میں نے سنا ہے آپ اپنا جھوپڑا یہ جھوپڑا سمجھتے ہو نا جھوپڑا کتنا کہا کہ بھائی دس ہزار ہم تیس ہزار لیں گے لوگ کہتے سارے لوگ آٹھ ہزار نو میں پورا ڈبل بیس ہزار تو کہاں بات اصل یہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں اس کو بیس ہزار میں کہ دس ہزار تو ہمارے جھوپڑے کی قیمت ہے اور دس ہزار قیمت میں نے پڑوسی کی رکھ سنیں میرے سا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج بھی ایسے ہی ہم کو مسلمان بنا رہے ساری مشکلات کا پڑوسی سے کیا کر رہے ہم لوگوں کا زمین کا جھگڑا تو پڑوسی سے مرغی تو بکری کا جھگڑا تو کس سے سے پڑوسی بچوں کا جھگڑا تو ابھی پڑوسی سے سارا جھگڑا کس سے پڑوسی سے سنیدن کی مردان خدا دے دشمرا ہم نکر دن دس ترت ہے وہاں کھلا سستے چلے یہاں تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے ساتھ بھی منائی کرتے ہیں اور تو پیسہ مسلمان ہے جو دوستوں کا بھی پاک مار لیتا پڑوسی کا بھی مال کر سکتا پیسہ مسلمان تو ہے اکبر کیا, کیا کہا اس نے دس ہزار جھوپڑے کی قیمت اور دس ہزار ہمارا پڑوس چاہیے دس بار اس کو بھی گئی بڑی مجید یہ بات کر رہا تھا ایک کسٹمر واپس گیا دو گیا ارے مجھے زمین سے لینا پڑوسی تو کیا لے رہا ہے میں تو دس ہزار پڑوسی کو دوں صاحب جاؤ بھائی دوسرا ایک دن بازار میں نکلے تو ابراہیم سب سے لوگوں نے کہا صاحب ماشاءاللہ آپ کا پڑوسی جو غیر مسلم ہے بڑا اچھا ہے کیا کیا ہوا تھا وہ اپنا جھوپڑا بیچ رہے ہاں میرا پڑوسی چھوپڑا بیچ رہا ہے تھا دیو دیو دیو دیو دوڑا دوڑ کر کے بیچ رہا ضرورت ہے پریشانی ہے گریب آدمی تو میں سوچ رہا ہوں جھوپڑا اپنا بیچ دوں کتنی قیمت مانگ رہا ہے میں نے قیمت بیس ہزار رکھی کہا کہا دس کو رکھی ہے جھوپڑے کی اور بیس دس رکھی ہے پڑوسی کی کس لیے کا اچھا پڑوس آپ اللہ کا ایسا کر یہ بیس ہزار لے لیں اور اپنے گھر میں پتہ نہیں کچھ ایسا نیس اور پڑوسی ہم کو دوبارہ ملے یا نہ ملے دیکھا میرے بھائی یہ ہے میرے بھائیوں میں اسلام بڑی الفت نبی کی سنت آ جائے سب کے ساتھ الفت محبت کا سوروپ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر کبھی سنت آ جائے لیکن ہر ہر قدم پر اٹھنے میں بیٹھنے میں آج اللہ آج ٹیموں کے ساتھ کبھی آپ نے سوچا یتیموں کے ساتھ کیا معاملات ہوتی ہے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے تو ہر ساتھ چلے جاتے کیا ہے رمضان کی بکنگ ابھی سے کیے ہوگی بڑی اچھی چیز ہے بڑی چیز ہے حج کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں تحت گزار ہے بہت اچھی اللہ ان کی نامال کو قبول کرے لیکن دوسری طرف پڑوسی کا معاملہ دیکھا جائے تب معلوم پڑھتا ہے پڑوسی کے ساتھ کوئی ان کا تعلقات یتیموں کے ساتھ پڑوسی تو ضرورت ہی میری بھائیوں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں معاملات میں ایک مثال اور دیکھیں آپ کو Wallah, مسلمان مسلمان اگر ہو جہاں مسلمان بگڑتا ہے سمجھے جہاں مسلمان بگڑنا شروع کرتا ہے وہیں سے معاملے میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے اللہ اکبر اسی لیے معاملات کے ایک مثال اور دیتے ہیں ہمیں کچھ قدر دوستوں ضرورت ہے کہ نبی کی سنت کو اپنائے وہ نبی کے طور طریقے کو بنائیں اور آپ کی سنت آپ کا طریقہ ہمارے عمل میں کیسے آ جائے آج اس کی سنو تھوڑا تھا ایک کہا جاتا ہے عرب تاجر عرب تاجر خوراثان وغیرہ میں جنگ کرتا تھا تجارت کا تجارت کرتا تھا تجارت کرنے کے لیے جب باہر گیا وہاقت اس تاجر کا انتقام ہے اور کس کو کس کو اس نے مال دیا تھا کچھ نہیں بیوی بی کے ساتھ چار جوان بچیاں تھیں جب باپ کا انتقال ہو گیا تو سوچا پھر دوبارہ ار ہم واپس چلے جائیں اپنے وطن ایک دیوہ عورت چار بھائیوں بہن بچیوں کو لے کر کے راستہ پکڑ گزر رہی ہے کہ رات آ گئی رات وہ بیٹی ساری مصیبت بیٹی بھی ہوتی ہے میرے بھائی کو نبی کی سنت منت بھی چھوٹا ہے کس لیے چھوڑتا ہے بے بیویسی اگر دین ہمارے اندر آ جائے تو کوئی ماں معاملہ دادا نہ بگڑے اللہ اکبر بلکہ اللہ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ میرے بھائیوں ہندوستان کا جو کلچر ہندوستان کا جو طور طریقہ اس محبت کا ہے سب سے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو ہر ایک کو چاہیے کہ طرح یہ آج کے مسائل پریشانیاں چھوڑیں اپنا پرانا کلچر گنگا جمنا والا اپنا ہی رواداری اخلاق کیریکٹر آپ تعجب کریں گے آپ لوگ واللہ ابھی یقوم جنوری کا واقعہ سب تک ابھی بھی ہندوستان کا پوری دنیا کے اندر وکاس آج بھی آج بھی دنیا کے اندر وکاس واللہ جنوری کو پہلی جنوری کو ہم برطانیہ میں سیوٹی کے اندر برطانیہ کے مشہور شہر بریڈ فورٹ کے اندر اور ایسے کا پروگرام کا ہمارا چل رہا تھا ہماری تقریر کے بعد پڑوسی ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے وزیر عام آدمی نہیں وزیر و اللہ میں کہتا ہوں اپنے کانوں سے سنا ہوا واقعہ اس پاکستانی وزیر نے چونکہ تقریبا سننے والوں میں میرا کال ہے وہ نائنٹی فائیو پرسینٹ کون تھے پاکستانی چار پانچ آدمی رہے مجھے اور چونکہ کانفرنس اتنی صحت بھی تھے وہاں پل کی قسم مجھے کتنی خوشی ہوئی اور ان کی بات سن کر کے حیرت بھی ہوئی وہ پاکستانی وزیر کہنے لگا کہ میرے پاکستانی بھائی کو بڑا سوچو سوچو کہ یہ تمہارے پڑوس سے ہندوستان ملک ہے آج تک ہندوستان میں مسجدوں میں پولیس کو پہرا لگانے کی پہ ضرورت نہیں پڑی سوچو اللہ ایک مثال ان کی سماج سے بڑی چیز دی. ہم کہیں تو کوئی بات نہیں دوسرا کر رہا ہے رش کر رہا ہے ہندوستان پر جو ہندوستان کا پرانا رکاج ہے ان کا محبت کا رواداری کا اللہ کی قسم ایسے ہی کہا کہا کہ یہ پڑوس میں ہندوستان ہے ہم جانتے ہیں جانتے ہیں پڑوس آج تک آدمی مسجد میں پہرے پولیس کے پہرے کی ضرورت ہے نہیں پڑی آدمی پانچ وقت جاتا ہے نماز پڑھ کر کے آتا ہے نہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے نہ مانتا کسی مندر میں, میں نے سبق حاصل کرو اور آج تمہارے یہاں مسلم ملک ہو کے لیے میں مسجد کے دروازے پر پولیس کا پہرا کیوں چاہوں میرے سوچو اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان بولنا اگر دنیا میں اگر دنیا میں انقلاب رکھ سکتا ہے تو ہندوستانی مسلمان اگر صحیح مانوں میں مسلمان ہو جائے تو آج دنیا کے اندر انقلاب آئے گا تو ہندوستانی مسلمانوں کے ضرورت ہے مسلمان بننے کی ارتاج مر گیا بچیاں لے کر کے جا رہی ہے سیوا اور راس ہو گئی کہیں آ کر کے بیٹھ مسجد کے سامنے مسجد والوں نے پوچھا کہاں کیا بات ہے میں بیوا ہوں کہ چار بچیاں ہیں بس یتیم ہے آج سن میں آئے گی بڑا عجیب معاملہ اور یہ برتنا کہنے لگائی وہ مسلمان ماں اپنے چار بیٹیوں کے ساتھ کہ بس میں چاہتی ہوں کہ رات بھر ہمیں رکنے کا انتظام ہو جائے میں چلی جاؤں گی ایک چار بچیاں کہا جائیں جاؤ تو ایک سب تو غریب طرح ہو گئے ایک شاہ نکلے اچھا ٹھیک ہے یہیں یعنی بیٹھتی رہو ہم تحقیق کر لیں گی تم کون ہو ہم تحقیق کر لیں گی ہم تم کون ہو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے یہ تین بچیوں کے بارے میں ریسرچ کرے گا تب یہ بچیوں کے ساتھ کیا کرے گا وہ اتنی کوئی بنیا بیچارہ چارہ تھا بنیا وہ دیکھا جس گنی کے کنارے ایک عورت کا گوشت چار جوان بچیوں کو لے کر کے کھڑی اس نے کہا دونوں کہا میں میرے, میرے شوہر کا انتظار ہوا پورا شان کے علاقے میں پورا شان کے علاقے میں ہمارا شوہر تجارت کرتا تھا کس کو مار دیا کس نے لینا کس کو دینا کچھ نہیں ہمیں उसके ہے ہم اس کے ساتھ गया हम انتقال ہو گیا ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں اور جہاں زبان اور گزرنے کا کوئی کھانا مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا ملا کسبنیا کی قسمت جاگ اٹھتی تھی ضرور مسلم تھا قسمت جاگ اٹھی اس نے فوراً تھا آؤ ہمارے ساتھ نیتا پوش عورت کو لے گئے ہیں بچیا نے اپنی بیچ سے کہا یہ مسلمان عورتیں ہیں یہ نماز پڑھتی ہیں ایک کمرہ ان کے لیے صاف کر لو اچھی طرح سے اور گیا بھلا بھلا یہ چادر خرید پلایا ان کو جو ہے تو نماز پڑھاؤ نماز پڑھائیں تو تھی. کھانا تیار کیا کھانا تیار کیا کھانا کھلائی اللہ ہو رات بھی وہ مسلمان عورت بے اٹھ کر کے دعا کر رہی اللہ اس دیر مسلم نے مجھے سنا دیا مسلمان آتوار سب تمہیں جواب دوں گا اور یہ بیچارہ میرے اوپر رہن دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دی رو رو کر کے اللہ اکبر دوسرے دن بنیا گیا اپنی دکان پر اللہ ایسا کہ جو مہینے بھر میں مار سکتا تھا اس دن صبح ایک ہی دن میں دکھ گیا اس کا اب اس کے گھر میں آیا یہ عورت مسلمان چار بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر میں نماز پڑھ رہی تھی شاید اس کی نماز کی اللہ برتن آیا نہ پڑھا اور اپنی بیوی کے ساتھ پڑھایا اور پوری خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گئے میرے بھائی یہ کیوں ایک دیندار مسلمان عورت اس کے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو نماز کی یہ برتن آج ہم پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے ہمارا مسلمان کتنا نمازی رہے گا رات میں فجر میں دادا مسجد میں چلے آئیں گے اور دادی جو ہیں گھر میں چادر کے ساتھ پڑھ لیں گی باقی جوان بیٹے بیٹیاں معلوم سب سوئے فجر نماز کے اندر معلوم پڑتا ہے کہ دادا اللہ میں نیت کرتا ہوں اپنی نماز اور جتنے پوتے بیٹے ہیں سب کی طرف سے میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو آج دادی بیٹھی ہے اس نے بھی بیت کر دیا اللہ بہو بیٹیاں پڑھنے کے لیے کاغذ آتی ہیں وہ سوئی ہی ہوگی اور یہ بہو ایسی ہے اللہ تعالیٰ بس پورے گھر والی جتنی عورتیں پوتے پوتیاں ہیں سب کی طرف طرح کرتا ہوں کرتی ہوں حجر کی نواز ادا کرنے کی یہ ایک میرے بھائی آپ نے کبھی سوچا یہ نماز ترک کر دینے کی کتنی وبا ہمارے اوپر آئی ہے اسی لیے ضرورت ہے نبی کی سوا نبی کی سنت جب یہ اس طرح ملا کرتے ہیں من ترک اکثر آتا مدن پکڑ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی اسے نے سمجھو وہ کفر کر ڈالا اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے ہم نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے اور مضبوطی سے اپنا لے اور جہاں نبی کی سنت ہمارے اندر آ تو پورے جہاں ہم صحیح مانو میں مسلمان ہو گئے تو میرے بھائی آج جانتے ہیں کہ سچے مسلمانوں کی ضرورت ہے رہی بات یہ نبی رہی سراب شاہ کا اخلاق ذرا دیکھو ایک بڑی عجیب سے بات آپ لوگوں کو بتانے ہیں نبی رہی سراب شام نے کتنا پیارا احسان سنو آج میں نے بتایا آپ بتا جانتے ہیں نبی علیہ سلاد السلام نے ساتھ میں اس بیوت عمرات الفی ہل رسی ایک بلی کو ایک عورت کو اللہ نے جہانا میں کیوں ڈال دیا بھائی ڈال کیا تھی؟ دیتی دیتی. اللہ کرو نبی کا معاملہ عمرات الفی ہر رسی اللہ کے رسول نے اعلان کر کتنا واقع تب آگے کو مل ہے اے لوگوں اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا تمہارے اوپر فرمپرا بھی دیا میرے بھائیوں دراصل سوچو ایک عورت ایک عورت اپنا کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے شوہر کو کھلاتی ہے خود تک مٹوا پانی پیتی ہے بچوں کو پلاتی ہے بچے اسکول جا رہے ہیں تو بوتل میں بھر کے دیتی ہے بیٹے پیاس لگے تو پی لینا شوہر کو پلاتی ہے اپنے جانوروں کو پلاتی ہے لیکن ایک بجلی کو اس نے پکڑنا تھا بجلی کے ساتھ احسان صرف ایک بجلی بلی اللہ کی مخلوق دلی کو باندھ رکھی ہے باندھ دیا ہے نہ اس کو کھلاتی ہے نہ پلاتی بکری باندھی ہے کھلاتی ہے بیل بنا ہے پلاتی ہے گھوڑا بنا ہے پانی پلاتی ہے خود پیتی ہے شوہر کو پلاتی ہے بچوں کو پلاتی ہے لیکن یہ بلی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے ساتھ کیا جب مری تو زندگی بھر کے روزے نماز ہر جگہ سب اللہ نے ختم کر دیا کیوں تو انہیں بلی پر ظلم کیا تیری وجہ سے بجلی پوٹی جاتی مر گئی اس سے مرتی برات اٹھتی ایک بلی کے ساتھ اگر ظلم کیا تو ہمارے نبی فرماتے ہیں وقت عورت کہاں چلی گئی جہنمی نبی میرے مسلمان بھائیوں یہ تو نبی کی سنت ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا لوگوں کے ساتھ بھرائی کرنا لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا یہ ہم سب کر رہے ہیں یہاں تو اپنوں کے ساتھ احسان نہیں دوسروں کے ساتھ آج تو افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی جب بھی احسان نہیں کرتا کرتا آپ تو کرتے ہوں گے اس لیے آپ لیکن میں پوچھتا ہوں ذرا سوچے کام کیا تم نے بیوی کے ساتھ دکان آفس بجنس رات کے نو بجے تک کی پھر اس کے بعد چلے گئے رات کے بارہ بجے تک سیٹ سا جہاں بیٹھ کر کے گپ شپ کر کے جہاں کتنے دیر تک کیے گپ شپ گئے آدھی رات تک آپ بیسان بی کیا کہ آپ نے بولو شل ہوا نا بی, بی کے ساتھ اور آجانک اس نے تو اور بیڑا سرکر کر دیا ہے اس نے یہ جو دسمبر سترہ دو ہزار سترہ کا جو دسمبر تھا احمد احمدآباد سے اللہ کی قسم میں بریک میں بیٹھا کٹر ایئر ویز سے اور ہمیں جانا تھا برمنٹم پر یو کے جانا تھا ہمارے ساتھ تھا بالکل استاذ ایک میاں بیوی دونوں پیسے احمد آباد سے یہاں بھی سیٹ ہمارے بازو میں برمنٹم سے وہاں بھی ہمارے ساتھ میرا اللہ کی قسم تیرہ تیرہ گھنٹہ گزرے ہیں میں نے سوہد میاں بیوی کو بات کرتے کے نہیں دیکھا وہ اپنے واٹسپ پر لگی ہے اور وہ اپنے پر لگی وہ اپنے گروہ کے ساتھ یہ اپنے گروہ کے ساتھ کیا کیا ہے جگ ہوا ہمارے نبی تو راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں میدان ہے حضرت ایسا ساتھ لے آپ ایسا چلو دو دوڑ لگاتے اور آگے بڑھتا ہے ہمارے نبی یہ کیا ہے اور واٹس نے یہ بھی پوچھ رہے کہ رہا پیاتی ہے یا پھول وہ عورت وہ کلچر ہندوستان کا کہ جب عورت سوچتی تھی کہ جب تک سوہر کھانا نہ کھا لے اپنے حلق کے نیچے کھانا نہیں اٹھا اور آج سوہر شوہر اس لائق نہیں رہ گیا سمجھئے نا وہ بیچاری وہ بھی پرواہ نہیں کرتی سب کچھ بیڑا درد کر دیا نبی رہس راستہ کیا فرماتے ہیں آئسہ کوئی نہیں دیکھ رہا چلو دیکھو تم آگے نکل جاتی میں نگائے, آگے نکل گے, آشت آشت رہ ہے نا؟ پھر ایک سال کچھ دنوں کے بعد ادھر سے گزر رہ گئے سنم پرانی تازہ آ ہاں گئی ایسا کرو پھر آج بازی لگاتے ہیں آج ایسا آگے بڑھ گئی اللہ رسول پیچھے رہ گئے نبی رہس راسنا تو آز واج متحدہ کے ساتھ یہ آج رات رات پر باہر کی زندگی ہے پھر یہ بچہ برباد نہیں ہوتا نبی علیہ اللہ کی سنت تھی آپ نے سا رمایا راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں آپ سامنے سے اوپر بن آمیر آ رہے ہیں پھر بھی کے حوالے دونوں سے مٹبھی ہو گئی نبی علیہ اللہ سامنے سلام کر دیا اتفا ملائے رائے بن بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بجاتل من ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کیسے مل سکتی ہے اللہ رسول نمایاں تین سے اگر مومن کرے گا تبھی مومن کو نجات ملے گی بھائی جی نمبر ایک نمبر ایک عام ارسا نمایاں وقت ادا فصیحتی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے تنہائی میں بیٹھو تو سوچو کہ کتنا گناہ آج تم نے کیا ہے आज ایسا کی نماز رہے ہی نا دوستوں آپ ذرا سوچیں آپ سوچے ہم بھی سوچے آج صبح سے اب سونے کا وقت آیا آج ہم نے کچھ چہنم سے بچنے کے لیے سدکا کیا کہ نہیں کیا ہم نے ہر آدمی سوچے آج ہم سے کتنی جھون سکت ڈھونڈی ہے ہر آدمی आज पचोता नमाज हमने बाज कितनी पढ़ी कितनी छोटी तस्वीर धरिमा कितनी पाया कितना हमने जोड़ा चानक हर इंसान सोचे कल का मुहासभा करे हम ये मुहासभा नहीं करते आप नंबर दो पहली चीज क्या है दोस्तों अपने घर में विमराजा तुर्मोह सत्ता कर نمبر ایک آپ نے ساتھ کمایا نجات ملے گی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا نمبر دو بل یا سہا اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سن ضرورت کے لیے باہر جاؤ ضرورت کا کام کرو دوست احباب سے دو ضرورت کے لیے باقی اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھو اپنے گھر میں آ کر کے تم بیٹھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھو گے تو کیا ہوگا نمبر ایک بوڑھے ماں باپ ہوں گے ان کی خدمت ہوگی نمبر دو اولاد ہوگی تمہارے سامنے ان کی صحیح تربیت ہوگی نمبر تین بیوی کہاں کتا ہوگا نمبر چار جلدی سو جاؤ گے تو صبح نماز پگنے کے لیے جیت گھل جائے گی بعد مات نماز پگڑ مل جائے گی انسان یہ نبی کی سنت چیز ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا اور آج بچے ہم باہر پتہ نہیں بچے کیا کیا کر رہے ہیں بچیاں کیا کر رہی ہیں ان کے بگاڑ ان کے مناؤ کا کتنا سارا دار و مدا ہمارے سر آ جاتا ہے اسی لیے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان باہر کا ہوا ٹائم پاس کرنے کے بجائے زیادہ زیادہ کہاں آ کر کے ٹائم پاس کرے اپنے گھر کے اندر پھر احسان ہوگا بیوی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اہل میان کے ساتھ اور اگر ایسا نہ کیا تو سنن سر ملی نہ صاحب روایا اے لوگوں عورتیں ہاتھ پہنچتی ہیں نا چلو نماز میں تصویر پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ تصویر کتنے دانے ہوتے ہیں تھاگا ہے نا تھاگا ہے نا تھا اگر دھاگا توڑ دیا جائے تب دانوں کا کیا ہوگا تصدیق کے دانوں کا موتیوں کا ہار ہو اور دھاگا توڑ دیا جائے تو ہر جب تک پورے پوری موتیاں زمین پر نہ گر جائیں تب تک جو ہے کوئی اے, یعنی اے, کوئی وہاں کوئی موتی وہاں رکنے والی پے در پہ ساری موتیاں گر جائیں گی رسول نے میری امت میں چند برائی پندرہ برائیوں کو تذکرہ کیا پندرہ برائیاں ہیں جب میرے جب لوگ جب لوگ میری امت میں پندرہ برائیاں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالی عداد کے دھاگے کو میری امت پر توڑ دے گا ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ میری امت پر نازک وہ پندرہ کیا ہے میرے بھائی اتا ارج ات ار وا کا واق جمانہ ایسا آ جائے کہ عالمی شادی کے بعد اپنی بیویوں کا پرما بردار ہو جائے اور ماتا نا پرمان بن جائے کبھی گور لیا نبی کی سنت نبی کی سنت دیکھا کبھی ایک صاحب یمن سے کہاں سے میرے بھائیوں یمن سے چلا آ رہا ہے ایک نوجوان ہمارے خاص طور سے نوجوان سنیں یہ نبی کی سنت نبی کا فرمت آج ساری پر کیوں آئی ہوئی ہیں ہم پر ساری مصیبتیں کیوں تو ماہ شادی کے بعد بڑی خوش نصیب ہوگی جو اپنے بیچے بہت سے خوش ہو ورنہ عام طور پر گھروں میں لڑائی اپنی بیوی کی فرما بنداری کرے اور ماں کی نفرمانی کرے ایک شخص یمن سے نکلا بڑی عجیب چہلی سے عبرت نام آواز سنیں نبی رہے پاس آ جا یمن سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں جہاز میں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا آپ مجھے جلدی سے ہی چار میں بھیجیے اللہ کے میں ماں باپ کو روتے ہی چھوڑ کر کے آیا ماں باپ سے اجازت نہیں ملی موٹ جہاد کرنا ہے کیا کریں تب تک ماں باپ کے رونے کا خیال کرے گا اللہ کو خبر پانچ گر کے واپس لوٹو سیدھے نمک جاؤ اور جیسے اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے ماں باپ اتنی قیمت کر کے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے آج ہمارا معاملہ کیا ہے نوجوانوں کا ماہ اتر نہ باپ کو پتہ نہ ماں کا پتہ کو پتہ نہ باپ کو پتہ نہ گھر والوں کا پتہ کیوں ماں باپ باہر اور بیل یا کمرہ بند کر کے دیکھ رہا تھا آئیے سائز کہاں جا رہی ہے یہ سارا مفاد سارے مفاد کہاں سے آئے آج ہمارے لیے جو پورے دنیا کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے آج وہاں ماں کی عجادت باپ کی عجادت اللہ کی عجادت نبی کی عجادت ہونی چاہیے اور آج بس ٹی وی پر دیکھ لیا کہ بغداد کے اندر اب اب خلیفہ پیدا ہو گیا ہے ارے شکل ہی سے بتا رہی تھی فرادی آدمی سے نیچے تک کالا ہی کالا تھا کیسے دیکھا تھا نا اوپر سے نیچے تک کالا کالا تھا تو دل بھی کالا ہی تھا نتیجہ کیا نکلا تو دنیا کے مسلمان ذرا سوچو یہ سارے مفاد کیوں پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ کا مقام نہ پہچانی آتا ہے انسان جوش میں آیا ان کا ممبر بنا یہ فلمیں دیکھی کمرہ پر یہ سارے مسائل کھڑے کر دیتا ہے پوری جماعت کے لیے ماں باپ کے لیے پورے خاندان کے لیے پورے ملک کے لیے حالانکہ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہ نبی کی سنت سے ہے اور نہ اسلام و قرآن اور حدیث سے ہے اسی لیے میرے بھائیوں کو ماں کا ماں کا خیال رکھو اللہ کومایا ماں کا گرا دیکھو ماں عذاب کیوں آئے گا؟ آدمی ماں کی تو نافرمانی کرے گا اور بیوی بی کی پرما وہ بھی اگر زیادہ پڑھی لکھی ہیں میڈم بن گئی ہیں تو سب جو اور پیڑا کرتا ہے میڈم بن گئی تو اور پیڑا کرتا ہے ماں کی کوئی پروانی پوری تو بولنے کی عادت ہی ہے اللہ کی قسم امام بخاری احمد اللہ علیہ نکل کرتے ہیں ماں ماں ہے میرے بھائی جو کے اندر نقل کرتے ہیں ایک شخص یمن سے نکلا کندھے پر بوڑھی اور ہر جگہ بوڑھی کو کندھے پر بیٹھایا واپس مدینہ سبا بے کر رہا ہے اور بوڑھی عورت کو اپنے کندھے پر بیٹھایا ہے سارے لوگ دنیا کے سارے حاجی ذکر کرتے ہیں کھانے کھانا کا تباہ کر رہے ہیں کچھ اور ارحدی جاتی گرفتار ہیں لیکن ایک نوجوان کیا ہے دنیا میں ہر سوار کی سواری دیتی ہے لیکن تجھے ایسی سواری نصیب ہے کہ تجھے جھٹکے بھی نہیں دیتی پورے کھانے دعوا کا تباہ کر رہا ہے اور کہتا کیا ہے بڑی روح مغل لڑو ہر راحا نم ترارو عبداللہ علم عمر الجان پڑھ رہا ہے بوڑھی کو بیٹھا اور اور کھانے کا سوال یہ کوئی جگہ ہے پکڑا اس کو پوچھو حضرت عبداللہ انارے سفا مروہ کے درمیان بیٹھے جیسے اس نے ساتواں چکر پورا کیا لوگوں نے پکڑا کہا عمیر عبداللہ بولا رہے ہیں. عبداللہ عمر آئے ہاں؟ ارے بڑی ہیں بڑی خوشی ہے تو کے پاس لے گئے. بھئی تم کیا پڑھ رہے ہو پڑھ رہا تو, تو بعد میں میں عام کا انتظار کر رہا تھا آپ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا لو عبداللہ اللہ عمر خود پوچھنا چاہتے تھے اس نے سیدھا ہمیں میں کہا کیا ہے کہا دیکھو یہ بوڑھی ہے نا کندے پر مغل یہ بوڑھی میری ماں ہے یمن کا میں رہنے والا ہوں اس بڑھاپے میں اس نے حج کا ہراسن کیا خواہشاہ کہ میں اس کو حج ہوں تو میں نے سوچا ٹھیک ہے اما بیچاری پوری ہو گئی کبھی بھی انتظار کر سکتی ہے اس کی خواہش پوری کر دے حج کرا دیں کہتے میں نے سواری پر اس کو بیٹھا لیا جس جاتی اتنی کمزور ہے بیٹھنے کے لئے کہ نہیں پھر میں نے سوچا سواری پر بیٹھا کر کے اس کو رسی سے باندھ تاکہ بےچاری گر نہ سکے کہتے جب میں اس کو رسی سے باندھنا چاہا رسی سے باندھنا چاہ تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی کہ ناقابل برداشت یہ میری بوڑھی ماحول کرنے کے لیے مشیر تھی تو میں نے اس کو کندھے پر بیٹھا مدین چمن سے لے کر کے مکے سے پھر مکے سے مینا مینا سے ارفا ارفات سے مسلفا مسرف سے مینا اور مینا سے میں کھایا اور میں جو آپ احترام کر رہے تھے وہ میں یہ پڑھ رہا تھا انی ان یہ ہمارے نبی کی سنت تھی یہ نبی کا فرمان تھا کاش کی آج ہمارا مسلمان نوجوان زندگی کے ہر ہر مابلے میں جیسے اڑتے بیٹھے الہ پڑھتا, آن؟ پڑھتا ہے نا بھائی اظہر اللہ آئے پڑھا پڑھتا ہے کاش کی جو زبان کے گراہک رہا ہے ایسے اٹھتے بیٹھے ندی کی سنت بھی اس کے ہر عمل میں آ جائے تاکہ ایمان مکمل ہو سارا معاملہ ہل جائے کہاں یہ پڑھ رہا تھا تو کہا سوال کیا تیرا ہے بتا ابھی تو میرا سوال باقی ہے تیرے اوپر تو نے خود سوال کرنا شروع کر دیا تیرا سوال کیا ہے دنیا کی چہری ماں ہے تا سوال ہے عل عل عل عل عل. تو حق کہا میں نے اپنی اس طرح سے اپنی ماں کا حق ادا کرا دیا ادا کر دیا یعنی ہم نے ایک ماں کی خدمت کر کے ماں کا حق ادا کر دیا اب گلا کی عمر عبدالخاق ذرا سنو میرے کی ماں نوجوان ہیں سمجھو ایسے سر اٹھایا اور کہا کہ بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو ماں کا حق ادا کر دیے ولا بیٹا پورا دنوانے کیا حق ادا کرے گا ماں کی گوری قربانیاں ہیں اللہ کی جسم کے ولادت کے وقت ماں کو جو ساس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی پتا نہیں تیری ولادت کے وقت تیری جان کی فکر تیری صحت کی فکر اے کو تکلیف والی سانس تھی اللہ کی قسم تیرے لیے ہزاروں ہزار مرتبہ جو سانس لی ہے ابھی ایک سانس اب یہاں ادا نہیں کر سکا حق ادا کرے گا تو ایک ساتھ میں جو تکلیف ہو رہی تھی ایک رات میں تیری ماں نے جو خدمت کیا ہے ابھی اس کا بھی حق آدار نہیں ہوا میرے بھائیوں ہیں نبی کی سنت نبی کا طریقہ نبی کا اسوا اسی میں ہماری نجات اسی میں ہماری کامیابی اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں سکتا جب تک نبی کی سیوا ہمارے اندر نہ آ جائے صحیح بخاری کی قل کلو جن جنتا میرے سارے امتی کہا جائے گا بھائی جن اللہ مت علا مت اب وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا اللہ اکبر صحیح بخاری کی رمت میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے من مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سا بدوبست ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے یا آپ کا انکار کرے آگے پر میں انکار نہیں کرتا من آسانی فقت جس نے میری اتحاد کیا چنا آپ نے جس نے میری اتحاد کیا وہ تو جنت میں گیا لیکن وہ امن جس نے میری ہمارا انکار کر دیا دوستوں نبی کی تعداد ایمان کا حصہ ایمان کا جی عقیدہ اور مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے فرماوار بن جائیں نبی رہی نام کی حدیث بڑی اچھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ نے کیا فرمایا لا مینو کو بھی اے لوگوں اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سے کوئی آدمی تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی اپنی زندگی اپنی پسند کو میرے لائے کے طریقے بٹھا نہ دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کمر کی توفیق ہم سے اللہ کے توفیق نصیب فرمائے ایسے ہی اللہ ساتھ ہمیں نبی کے طور طریقے کو کیا کتنا بھی محبت کا اظہار کر دے میرے بھائیو اگر اطاعت نہیں ہے تو بڑی مشکلات آئیں گی وَيَوْمَ سور سے فرخان کیا وقت لالی بھاشے کے میدان میں جب سامرے چہنم ہوگی ختم ہو چکے ہوں گے اپنے ہاتھ پر چمارے گا نوٹے گا اور کیا کہے گا یار سفر تمہار رسول سبھیلا کاش کی میں رسول کا طریقہ اپنا لیا کس کی تمنا کر رہا ہے سبیرا یا, رسول یا لن تھا انسان افسوس کر رہا ہے کاش کی دنیا میں ندی کے بات کر لیے ہوتے تو آج مجھے یہ نقصان اٹھانا نہ اللہ ہم سب کو من کے سوج میں سے فرمائے اور ایسے بار بار ہم تمام ساتھ لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش دے اور یاد رکھو بھائی پھر کہیں گے کہ محمد سے و پادو نے تو ہم میرے ہیں یہ جہاں ہے لوگوں کا دے رہے ہیں جب تک مول سلم کی سیوا نہ ہو جائے تب تنویر بالکل بیکار کسی کام کر رہی اللہ تعالی ہم سب تو ہی فرمائے اور نبی کی, سنت، نبی کی محبت, ہمارے اندر، نبی کی محبت اللہ تعالی نبی کی سنت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بے کر دے کیوں نبی کی سنت سے محبت کرنا عمل کرنا ہی دلیل ہے اس بات کی واقعی یہ ایمان والا ہے اکرو اللہ 哇都不是